سے ایک جد لیتا ہے ایک فرض لیتا ہے مرا کل افراد ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت زیادہ مظلوم قوم دنیا میں عورتیں تھیں حضرت کے دہشت کے وقت مظلوم قوم دنیا میں گرتی تو عورتیں تھیں ان کا کوئی حق نہیں تھا نہ باپ کے جائیداد میں نہ کام کے جائیداد میں حیوانات جیسے وہ بھیجا کرتے تھے زندہ بھر کیا کرتے تھے وز ال بنار اور اس وقت کے ایران میں بھی کی حالت کی تھی مرد کی فلسفہ شاہی ہوا تھا اور اس فلسفے میں اور کا کوئی حیثیت نہیں تھا جو کوئی اس کے ہاتھ رکھے اس کا ہے مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو دنیا کی مظلوم کنو میں سب سے مظلوم عورت اچھی تھی پھر اس میں سورت کا نام رکھا گیا سورت و ظہافا سورت و یعنی وہ سورت جس میں زحافا کی حقوق کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے حق بے دہرئی مین دنیا تم ان شا او لگاتے ہیں مگر وہ حدیث نہیں ہے اصل حدیث اتنا ہے حق بے دہرئی مین دنیا تم ان اس کا کیا مطلب ہے میں عورتوں کا شکوں نہیں میرے دل میں محبت ڈالا گیا ہے عورتوں کا کہ میں ان کے حقوق دلوا دوں ان کا حقوق تلف اور پیمان ہو گئے ہیں تو خدا نے مجھے اس واقعے بھیجا ہے کہ مضمون خون کی حالت کو سدھاروں اچھا کر کروں وہ تیوہی ہوئی بوگ کو حرام اور حلال اکٹھا کرتے ہیں میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ تم پانچ چیز ڈالتا ہو میں حرام نہیں کہوں گا تو اس حدیث کا مطلب